نگر علی آل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہم البشہ اور باقی تمام سامعہ سب کچھ مصنف کرتے ہیں ہماری سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر دو سو چونتیس اٹھتیس دوستوں تیس مجموعی درس یا اٹھتیس جو ہے تجویحات کے عنوان سے جب نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا مختلف دنوں میں پڑھ جانے والی اس کا یہ اٹھتیس نمبر درس ہے تو کل تین درس جو ہے ربانی رب اور رب سے مربوط عالوں کو توجہ دیا تھا کیونکہ جمعرات اور جمعہ کے تجویز میں رب اور رب العرش عظیم کے لباس آیا اسی ذیل میں میں رب کے جو ہے رب سے ربانی رب سے منصوب اس کی تھوڑی توجعات دی دی پھر ان دونوں تصویر میں اور اور بھی کئی تصبیہات میں عرش کا لفظ کثرت سے آیا ہے عرش عظیم کا لفظ قرآن باب میں بھی کسرت سے آیا ہے تو اس عرش کے جو ہے لغت کے لحاظ سے کیا معنی ہے اور حادیث کی روشنی میں اسے ایما علیہ السلام کیا معنی لیتے ہیں مختصر توجہ کہ یہ علم غیب کی چیزیں ہیں اس کے قرآن میں اتنی واضح تو ذہنی ہے لیکن جس طرح باقی مخلوقات اور موجودات اللہ نے خلا فرمایا سات زمین آسمان خلا فرمایا ان کا اللہ رب ہے مالک ہے پالنے والا ہے اور اس کی دیکھ بال کرنے والا صلی اللہ کے سلطنت بادشاہت قائم ہے ہاں اس طرح اس سے جو ہے تمام کائنات کے موجودات کا اللہ رب ہے اللہ نے عرش کے بارے میں بھی فرمایا عرش عظیم کا بھی اللہ ہی رب ہے عرش عظیم کا بھی جو ہے اس کے بھی قرآن نظام اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے ہاں اس کو بھی اللہ ہی چلا رہے ہیں اللہ ہی کے جو ہے دست قدرت کے اندر ہے تو اس سلسلے میں جو ہے متصر شیئر کروں تو پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا جمرات درخت نمبر دو ان یعنی کے ذیل میں کے ذل میں کتاب محردات راغب سے وہاں کہ لغت کے لحاظ سے محرات لغت جو قرآن پاک میں قرآن پاک کی خاص لغات کی کتاب ہے قرآن پاک میں جو مشکل الفاظ ہے ان کی تشریح کے کتاب ہے عربی زبان میں اردو ترجمہ بھی ہوا ہوگا تو اس میں انہوں نے عرش کا ایک لغت کے لحاظ سے کہا الاش فی الشل شون ہر وہ چیز مصقباً عرب والے جو ہیں ہر چھت والے جگہ کو چیز کو عرش کہتے ہیں اس کے جمع اوروش کہتے ہیں چھت والے چیز کو عرض کہتے ہیں عرب لیکن فرماتے ہیں مجازن جو ہے عرب سلطان کے بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ کو بھی اس کی بلند مرتبہ کی وجہ سے عرش کہا جاتا ہے کہتے ہیں سمیہ مجلس سلطان عرشن اعتبار بالعلوی اولوئی ہے اس کے بلند مرتبہ اور شان و منزلت کی وجہ سے بادشاہ کے بہنے جگہ کو بھی عرض کہا جاتا ہے یہ لغت کے اعتبار سے ہے ہاں جی اور قرآن پاک میں علمۂ اشتوال سات آسمان زمین خلا خنگانے کے بعد اشتوال العرش اور میں نے اللہ اپنی وہاں پھر عرض کیا ہے پر متمکن ہوا تو عرش کو جو ہے ایک معنی جو ہے اور علما نے یہی کیا عرش ارش مولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی اقتدار سلطنت بادشاہت یہ معنیٰ کیا ہے شہنی کیا ہے رفیع درجات ذوال ارش مجید قرآن باقیات ہے ہاں جی بہت بلند درجات کے مالک اور اور ارشِ مجید اور بزرگی والے عرش کا مالک ہے اللہ کے بارے میں آیا تو یہ یہ چیزیں جو ہے اخراج مسرۃ راغذ فرماتے ہیں یہ ومایہ جرما جا اس کی آیتیں یہ اشارہ ہیں ہاں شریح واضح اشارہ ہیں الہ مملکت ہی اللہ تعالیٰ کی مملکت اس کائنات پہ اللہ کی سلطنت بادشاہت کی طرح سلطان ہے اس کی ہاں بادشاہت کی طرح اشارہ ہے لا ال مکرہ تعالیٰ اندال کرنا کہ جو ہے عرش اللہ تعالیٰ کے رہنے کی کوئی جگہ ہے بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کام تو پر جو عوام کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ نہیں ہے اللہ کا حامل نہیں اللہ اس کا حامل ہے ہاں جی اللہ جو ہے کائنات کے ہر شے کے حفاظت اللہ کریں ہر شے کی دیکھ بھال آغا ہر شے کی تدبیر اللہ کریں ہر شے کے جو ہے مالک آخا اور ہر شے کو اس کی منزل مصول تک لے جانے والا اس کی حفاظت کرنے والا سب اللہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں نہ زمین و آزمان کا محتاج ہے نہ عرش کا محتاج ہے سب کا رب اللہ ہی قرآن میں اس بات کو کثرت سے ذکر کیا ایک اور معنی جو یہاں علماء نے یعنی ایک تو ایک معنی بھی معنی ہو گیا کہ یہ عرش مراد اللہ تعالیٰ کے سلطنت اللہ تعالیٰ کے اقتدار اس کے بادشاہت ہاں جی یہ معنی مرالیہ اس کی بادشاہ وزمت نے مرالیا ایک اور مانا جو پیامر اسلام سے ایک حدیث نقل کیا ہے یہ حدیث جو ہے اسی حدیث میں سرمنانی نے زیادہ تر ملک میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اسی کے ذریع میں وہاں فرماتے ہیں عرش جو ہے ایک حدیث کی روشنی میں عرش کو ایک حدیث کی روشنی میں ایک بے نہایت عظیم ایک اور عالم قرار دیا ہے جو سات آسمانوں سات زمینوں اور کرسی ان سب سے عظیم تر ہے اور بے نہایت عظیم ہے ایسے ایک عالم کو بھی عرش تعبیر کیا اور حضرت امیر کبی الرحمن نے بھی اس معنی کو بھی نقل کیا ہے ذاترملو میں چناتے حدیث یوں نقل ہوا ہے اسی کتاب ہے محردات راغب میں فرماتے رویان رسول اللہ صلی اللہ و بیر نبی سے روایت ہوا آپ نے فرمایا مس سماوا و سب اول سب نہیں ہے تمام سات آسمان اور ساتھ زمینیں پھر جم بالکرسی کرسی ہاں ایک آش ایک کرسی نے کرسی کے ساتھ مقاحثہ کریں اللہ تعالیٰ کی تو کرسی سے مراد بھی جو ہے عظیم عالم میں ہے ہماری طرح ایک کرسی نہیں جس پر ہم بیٹھتے ہیں ایک عظیم عالم مراد لیا وہ بھی تو الس اس کرسی آل اس کی کو بھی عالم سے تعبیر کیا ہے تو کرسی کے مقابلے میں تصادم اور آسمان نئی اللہ کا حلقت ان ملقات ان یعنی ایک رکھے ہوئے پھینکے ہوئے یعنی ایک انگوٹھی کی نگینے کی منن ہے فی اردن فلاطن ایک وسیع صحرا میں وسیع صحرا کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی جو وسعت ہے وہ کتنی ہیں خوش بھی نہیں ہے تو اس طرح مقاصدہ ہے سات زمین اور آسمان جو ہے کرسی کے مقابلے میں اتنی معمولش ہے پھر سات زمین اور آسمان اور کرسی سمیت کو عرش کے ساتھ مقاعدہ کریں تو وہ بھی ایسا ہے یعنی یہ سات زمین آسمان کرسی یہ سب ان سب کی وسعت کو عرش کے وسعت کے ساتھ مقاصدہ کریں تو ان سب کی وسعت کو ایک انگوٹھی کے نگنے کے برابر اور عرش عظیم کی جو وسعت وہ ایک عظیم صحرا کے برابر تو اس طرح ایک عظیم عالم سے بھی تشبی دیا ہے یہ توضیحات جو کتاب محردات راغب میں کی ہے اور لسان العرب نامی جو عربی زبان کی بہت مشہور کتاب ہے لغت کی جو ہے ہاں جی اس میں جو ہے عرش کی جو ہے جو ہے انہوں نے کہا اس لس میں لسان عرب کا عرش شریر الملک کہتے ہیں بادشاہ بننے کی جگہ کو بادشاہ کے جو تخت ہے اس کو عرب لغت میں اس کو عرش کہتے ہیں کہتے ہیں میرے اس بات کے دلیل جو ہے عزدل اللہ تعالی کا شریر ملک صبا قرآن میں ملکہ صواح جو بلخیس ہیں حضرت سلمان کے دور کی ملکہ تھی اس کا اس کے سریر کا اس کی جو ہے ذکر اس کے بیٹھنے کے تخت کا ذکر قرآن پہ باغ میں آیا اور اسے اللہ نے عشق کہا حقالہ اللہ وجل بنقال جو اللہ نے کہا ان وجد تم رعتن وہ ہاں جی یہ وارت جو ہے اس حدود نے ہاں جی حضرت سلمان کو ہوا دیا وہ حدود کہتے میں نے پایا ہے عورت کو ان جو ان سب کا مالک ہے ہیں تھے ان کی حکومت کرتی ہیں وہ تنقل او شین اور اللہ نے اس کو ہر قسم کے نعمت سے نوازا ہے والرش عظیم اور سوتھود نے عرض سلمان کو خبر اور اس خاتون کے لیے ایک عرش عظیم ہے تو اس عرش عظیم سے مراد جو ہے علمان نے تاخت بالکس مراد لیا پھر عادت سلمان نے اب اچھا اپنے درباریوں سے کہا کون ہے بلکس کے اس تختِ عظیم کو اس بڑے عظیم عرش کو اٹھا کے میرے پاس لے گئے تو ایک جن نے کہا میں آپ کے زمین پر بیٹھنے اور اٹھنے کی فرصت میں لے کے آؤں گا لیکن جو ہے آپ کا جو وزیر تھا آصف بن ورقہ اس نے کہا میں آنکھ جبگنے میں لے کے آؤں گا اور لے کے آیا تو یہ لے کے آنے کے جو ان مطالعہ ہے وہ سچ ایک تخت تھا جس پر وہ بادشاہ جو ہے وہ ملکہ بیٹھ کے فیصلہ کیا جاتے تھے نظام حکم اس پر بیٹھ کر چلائے جاتے تھے تو یہ لغوت لغت کے لحاظ سے انہوں نے یہ معنیٰ کیا ہے ہنج اصطلاحی معنی نہیں کیا باقی جو ہیں عرش اور کسی کے بارے میں ایک تحقیق جو ہیں صاحب تفصیر نظام چونکہ آپ ایک عارف ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالمِ دین ہیں ہم محقق کے آپ کی کتابیں نہایت ہی علمی ہیں فلسفے میں عرفان میں اور تفسیر میں حدیث میں سب میں آپ کی کتابیں جو ہیں علامہ تبۃ العالم کی بہت ہی علمی ہیں دقیق ہیں آپ نے توحید پر بہت سی دقیق باس کیا ہے جو کمیونسٹ کے دور میں ہیں یہ ان کے ساتھ مقابلہ کھیلیں تو آپ کی کتاب ہے رسائل توحید میں پر اللہ کے صفات کے بارے میں لوح، قلم عرش کرسی ہاں جی ان سب کے بارے میں کافی بحث کے ہے تو اس کتاب کی سوا نمبر ایک سو چالیس پر جو ہے آپ نے عرش تحقیق قرآن حدیث اور لغت کی روشنی میں بیان کیا ہے تفصیل کے لیے تو آپ وہاں مطالعہ نے اس میں اصل جو خاص دو تین نقطے وہ ہم بیان کروں گا جو تھوڑا سا سابقہ ہم جس نجے پر پہ پہنچا لغت کے معنی ایک تو بادشاہ کی ہاں جی بہنی کے استاد کو بھی کہا لغت میسری ہر چھت والی جگہ کو بھی کہا آرش یہ تو لغت کے لحاظ سے تھا پھر علماء نے اس سے تھوڑا سا بال معنی لے لیا کیونکہ اللہ کے لیے تو کوئی کرسی کی ضرورت ہی نہیں اللہ ان چیزوں سے بینیا سے ہاں جی اللہ ہمارے تو جسم نہیں رکھتے تاکہ کرسی پر بہنے کی ضرورت پڑے تو یہ تو ہرگز مرادنی ہے نہ ہاں نہ آسے کرسی کی کی تو یہ مراد اللہ تعالیٰ کے اقتدار ہے اسے تھوڑا سا بالتر معنی لیا اللہ کے اقتدار اللہ کی مملکت اللہ کے عظمت سلطان یا اس کی جو ہے شانشائیت اس پوری کائنات پہ اس کی جو ہے حکومت کرنے کی جو اقتدار ہے یہ چیزیں مانوی مانے مراد لے لیا اور علامہ فرماتے ہیں جو ہے یہ بات جو ہے آپ نے وہاں ایک گھیری دیا ہے حجب قلم لوہ عرش قرسی کے عنوان سے پھر آپ فرماتے ہیں قرآن اور سنت سے ہاں جی یہ بات ثابت ہو چکی ہیں کہ انسان کی تخلیق سے پہلے انسان اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بہت سی چیزیں تھیں ہاں جی قبل نشت انسان جو ہے بہت سارے چیزیں اللہ نے خلا کیا تھا وہ کیا ان کو حجابات کہا جاتا ہے ان کو حجابات اور قلم لوہ عرش اور کرسی ہاں و سماوت اس آسمان اور زمین و الملائکہ فرشتے و اور شیطان یہ سب انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہوا ہے کیونکہ قرآن پاک سے بھی یہ چیزیں ثابت ہوتا ہیں یہ سب انسان کی تعلیم سے پہلے عطا فرشہ اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں انسان پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا اللہ تیرے تصویر کے لیے تو ہم ہیں یہ انسان فساد سلائی کے فرمایا ہاں اور فرشتوں آدم کے تحلی کے بعد فرشتوں سے اور شائطین سے کہا ابلیس جو شائطین کا سردار تھا ہاں جی سردہ کرو انہوں نے سجد سجد فرشتوں نے کیا شائطین نے نہیں کیا ابلیس نے نہیں کیا معلوم ہوتے یہ شائطین فرشتے ہاں جی صاف آسمان زمین عرش یہ سب انسان کے تحلی سے پہلے موجود تھے یہ تو قرآن سے ساتھ طور پر واضح ہیں یہ سب جو ہے عرش انسان سب انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے موجود تھا اور اس بات پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے تو عرش کے بارے میں خاص طور پر جرش کے بارے میں آپ فرماتے ہیں فالم جان لو ان ثبوت ہو عرش کا ثابت ہونا عرش نامی ایک مقام ہے اس کا ثابت ہونا دین اسلام کی ضروریات ہے دین اسلام میں سے دین اسلام کے اعتقادات میں سے ضروری کیونکہ قرآن بابی یہ بات کثرت کے ساتھ تکرار وقت تکر نذکر فی قرآن و تو تر تل اخبار دونوں حدیث کی روشنی میں بھی عرش کے نام سے ایک ایک چیز ہے اس پر جو ہے سابقہ اتفاق ہے تو اب اس عرش سے مراد کیا ہیں اس سے مفہوم ہاں جی تو آپ کے نزدیک جو ہے آپ اس سے جو ملب لیتے ہیں آپ فرماتے ہیں ان دو معنی سے ایک بالا تر لیتے ہیں ایک عام لے لی لیا ملکہ کی کرسی اس کے بعد دوسرا معنیٰ لے لیا اور بادشاہ کے جو ہے اقتدار اس کے اللہ تعالیٰ بادشاہ کے اقتدار مرا لے لیا اس کی مملکہ سلطنت اللہ کی اس کائنات پر تسلط یہ مرا لے لیا ہاں جی اور آپ جو فرماتے ہیں اس عرض مراد جو ہے اس سے مراد جی؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کے صدور کا محل یعنی علم الحی کے خزانے ہیں اس ط قیامت تک آنے والی ازل سے لے کر ابد تک آنے والی تمام چیزوں کے بارے میں اس عرش کے مقام پر جو ہے تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے ان سب کے تحلیق سے پہلے وہاں لکھا ہوا ہاں جی اور اسی لکھائی کے مطابق یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا اس میں کوئی خلاف ورزی ہوگا تو آپ کے فلماتے اسمراط وہ مقام ہیں اللہ کے ایک کے احکام کے صدور کا محال اور علم الہی کے خزانے ہیں ہاں اور نیج جو ہے اللہ کا ملک عظیم سلطنت اور اقتدار عظیم مولا لیا ہے اور اسی طرح اسم اللہ کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے آپ نے یہاں آپ کے عربی کے عبارت بھی ہے یہ عرض جو ہے یہ وہ محلے تو سدور علاقہ اب عربی عبارت یہ ہے یعنی عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے صدور ہونے کی جگہ اس کی طرف قرآن پاک سے بھی آپ دلیل لاتے ہیں کہ ان رب اللہ الرزی و رب تو وہ ہے جس نے پیدا کیا زمین آسمان کو چھ دنوں میں سمستوا عرش پھر عرش کی طرف اللہ نے ارادہ فرمایا دب برالعامر فرمایا پھر اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تدبیر فرمایا ہے پز عرش جو ہے یعت ببی نظام پس عرش سے کیا ہے اس نظام وجود اس پوری کائنات کے وجود کے نظام سے مربوط ہے یہ عرش ایمان نظام البین الم اسی شد سے کی ہے اس کائنات کے اندر ایک نظام چل رہا ہے ازل صاحب تک اس نظام سے جو ہے عرش اس نظام سے مربوط ہے اس نظام کے بارے میں جو ہے جو کچھ اللہ نے اپنے علم ازلی سے لکھا ہو اس کو اس کو عرض سے تعبیر کیا اور حضرت علیہ السلام سے میری بات ہے آپ فرماتے ہیں عرش کا مانل سل عرض و کامت وزن جس طرح لوگ کو کرتے ہیں ایک چارپائی جیسا ہاں پلنگ چارپائی کی طرح ایسا ہرگی سے نہیں ہے علماء کی جو ہے آج کیا ہے شیع المحدود ایک محدود چیز سے مخلوق ہے اس کے اللہ تدبیر فرماتے ہیں اور رب آپ کا رب اس کا مالک ہے اور وہ جو لا لالن جو ہے نہ کہ اللہ نہ کہ اللہ اس پر بیٹھا ہوا ہے کیا کہ کون جس طرح ایک چیز اس کے اوپر رکھا ایسا کوئی معنی یہاں مراد ہے نہیں ہیں تو آخر میں آپ فرماتے ہیں بس معلوم ہوا کہ ارض جو ایک ایسے مقام ہے ان و شامل لموجود ارض شامل تمام موجودات کو اور اس ارض کے اندر بھی ہی تو وجودات تمام موجودات کے تفصیل اس میں ہیں اور اسی میں جو ہے ایک حدیث بھی پیمانے معصوم سے روایت ہے اس میں تمام موجودات کے جو کچھ بل و باہر میں ہیں ان سب کی مثال موجود ہے ہاں جی تو اس سے جو ہے آج کے دس میں چونکہ موبائل میں جگہ نہیں بنتی ہے تو یہ مختصرے کے عرص ہے کہ آج اس میں علم الہی کے جگہ کو بھی عرض کہا جاتا ہے ہاں جی جہاں علم الہی کی تفصیلات موجود ہو ہاں جی علم الہی کی تفصیلات تاضل سے لے کر آبادہ وہ جگہ جہاں سے کائنات کے لطاء قحمت کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہاں جی نظام ہے احکامات جس جگہ سے صدور ہوتے ہیں وہ محل صدور احکام لائق و علامہ کی نظر میں وہ اس کو عرش سے تعور کرتے ہیں ہاں جی آخر آ فرماتے ہیں اجمام صدیث سے صدیث نقل کرتے ہیں جعفر بن محمد سے آپ نے عش کے بارے میں فرمایا عرش کیا ہے فرمایا تیم سال الماء خلق اللہ یہ ایک مقام مثال ہے تیم سال مثال جو اللہ تعالیٰ جو اللہ نے خلق ہے بر اور باہر میں اور قال آپ نے فرمایا حاضر تابیل ہو یہی جو بعد میں نے کیا ہے اس مقام عرش میں کائنات کے جو کچھ بل اور باہر میں موجود ان سب کی مثال وہاں موجود ہے اس کے میرا دلیل یہ ہے کہ اللہ فرماتے وہ ان منشن اللہ ان دن خزان ہو اس کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں ہے ان سب کے خزانہ یعنی مثال ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے امانز اللہ قدر معلوم اور جو کچھ ہم نازل کرتے ہیں ہاں جی وہ, وہ, وہ ہمیں پہلے سے علم میں ہیں اور, اور ہمیں مال ہاں جی اور ہم ایک مخصوص معلوم مقدار کے مطابق ہم نازل کرتے ہیں یہ سورہ حجر آئے نمبر اکیس میں اعلی علم کا خزانہ اس کو عرش تعبیر کے علم کے خزانے کو جہاں سے برتا خت تک کے لیے حکم نظام اس میں ہاں جی جاری ہوتی ہے تو آخر میں علامہ خلاصہ یہ فرماتے ہیں مراج فلمان اللزی استفاد نہ جو معنیٰ ہمیں استفادہ ہوا عرض سے وہ مقام القمون اللزی وہ مخی جگہ ہے وہ مخی جگہ ہے تفاصل جس میں تمام احکامات کی تفصیل وہاں جمع تا قیمت ہونے والی تمام احکامات کی تفصیل وا جمع یہ نہیں سمجھو اے اللہ تعالیٰ کی تاقی تک عزل تھے لیکن ابھا احکامات کا وہ ریکارڈ روم ہے آج کل کے اصطلاح میں ہم بتا دیں ریکارڈ روم ہے وہ آرش جو ہے اس سے بات یہ بن جائے گا ریکارڈ روم ہے و و تج اور اسی جو ہے تمام تفاصل وہاں پر موجود ہیں اور پھر وہ اسی جگہ سے روابط عوالم کے ساتھ رابطے ظاہر ہوتے رہتے ہیں پس جو ہے ولیزہ ولدا اصل عادث میانل کرسی جو ہے ظاہر العلم کرسی اللہ کے علم کے ظاہر کو کرسی سے تعبیر کرتے ہیں عرش اللہ کے علم کے باطن کو عرش سے تعبیر کرتے ہیں ہاں بس اس سے معلوم ہوا فرماتے ہیں آپ آخر میں کہ طبع نمین جمی معاملہ نلعش و باطین و عالمِ تجرب ہے عالم ایک عالم ہے جس میں جو ہے ہم لوگ رہتے ہیں اس کا عالم طویعت ہوتے ہیں ایک عالم و جاردات ہے جس میں جسم نہیں ہوتے ہیں ہاں جی ایک جسم سے حالی جو ہے جسم نہیں ہے جس عالم تجرب ہیں اس عالم تجرب کا جو ہے باطن باطن ہے باطن جو ہے عرش سے طبقہ نہ عرش باطن عالم وہ ہاں جی باطن عالم توجہ ہے اور کرسی جو ہے ظاہر عالم تجدید ہے اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے صدور کا مال ہے تمام احکامات ازل سے لے کر اب تک فرمائی یہ مقام جو آپ فرماتے ہیں یہ من الموجود یا مجل لا جمل صفات الحق اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی تجلگاہ فرماتے ہیں تمام صفات کے تجلگیہ بم مال الموجود علیہ حاجد جو کہ تمام موجودات کو وجود میں لانے کے لئے اللہ ہی کے ارادے اس کی تجلی کی ضرورت ہے تو وہ اش اس کی تجلّگاہ ہے اللہ کا مستقل المالک جس طرح بادشاہ کے رہنے کا ایک مقام ہے اش اللہ تعالیٰ کی جو ہے تجلّگاہ کا مقام ہے یا محل و سدور تفاصیل احکام یہ بار بار بار جملاتے ہیں اس کے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ محل محلِ صدور تفاصل احکام تمام موجودات جو اس کائنات کے اندر عرض سے لے کر ہر زمین تا سات آسمان زمین اور جو کچھ اس کے اندر موجودات ہیں پھر اس انسان جو کچھ ہیں ان سب کے بارے میں ہو جو بھی حکم بھائی اتنے زندہ رہنا ہے اتنے نہیں رہنا ہے اتنے کتنے سال رہنا ہے اس کو کہاں جانا ہے اس کو کتنا ترقی ہونا نہیں ہونا ہے ہیں کس نے کب تک ایک بار جو بادشاہ ملا حکومت ملا کب تک حکمت حاکم رہنا ہے ہاں یہ سر کس کو کتنا اولاد ملنا ہے نہیں ملنا دینا ہے نہیں دینا ہے جتنی بھی اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے جب سے ایک حکم چل نظام چل رہا ہے ان تمام نظامات کے جو ہے احکامات کے سدور کا جگہ محلِ سدور تفاثر احکام الموجودات تمام موجودات کے احکامات شادر ہونے کے محل اس کو آش تعبیر کیا ہے اوہ ہوا ظاہرالوجود بس واحق میں اس کو وجود ظاہر الموم بس جو پھیلا ہوا ہے اور شامل ہے میں مجرادات کو بھی عالم مثال کو بھی عالم مادہ کو بھی اس کائنات کے ہر شے کو یہ عرش لاہ محیط ہے اس لیے آخر میں آپ فرماتے ہیں والی اسی معنی وجہ سے وا محلیت تو سدور علاقہ معلوم وہ عرش اللہ تعالیٰ کے احکام کے سدور کی جگہ ہیں اور اسی کی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ نبم اللّہ علیہ حلق اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا چھ دنوں میں پھر عرش کی طرف آپ نے ہاں ارادہ فرمایا یودبر الامر اور مقام عشق کے ذریعے سے اللہ نے کائنات کے امور کی تدبیر فرمانے لگا کیونکہ کائنات کے امور کے بارے میں جو ہے تمام احکامات تفصیل کے ساتھ آئے اس مرکزی جو ہے ریکارڈ روم میں موجود ہے جسے عرش تعبیر کیا اور جس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے حقائق سب کو اتنی تفصیل سے نہیں بتایا تو ان سے خلاصہ یہ ہوا کہ عشق کا معنی جو لوگ کے لحاظ سے تو بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ اور اس کی طاخ کو بولتے ہیں لیکن اصطلاح میں دو اہم معنی ہمارے سامنے ایک اللہ تعالیٰ کے سلطنت بادشاہت اقتدار بھی مرالیہ دوسرا معنی جو اس سے زیادہ علمیتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے وہ ریکارڈ روم ہے اس کائنات کا عدل سے لیکن کر حد تک کے نظام کیا نہیں وہ مرکزی دفتر جس طرح ہاں جی کسی جیسے پاکستان میں ایک ہاں کے صدر کے وزیراعظم رہنے کے لیے ایک جگہ ہے وہاں اس کے مرکزی دفتر ہوتا ہے جہاں سے نظام چلاتے ہیں تمام چیزوں کا ریکارڈ وہاں ہوتا ہے اس طرح عرش کو بھی ایسا تعبیر کیا ایک ایسا مقام ہے جہاں میں اس کائنات کے ازل سے لے کر ابد تک کے تمام چیزوں کے وہاں پر تفصیلات موجود ہیں ریکارڈ موجود ہیں اللہ نے ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ رہنا ان سب کے تفصیلات کو یک جگہ پر اللہ نے لکھا اور اسی کے تحت جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہاں اس کائنات کے نظام کے لیے جو اقامات شادر ہوتی ہیں اسی مقام سے شادر ہوتی ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں نہ وہ عرش کا محتاج ہے نہ وہ زمین کا محتاج ہے نہ قلم اور کرسی کا محتاج ہے جس اللہ جو ہے زمین آسات آسمان زمین سب کا وہ خالق ہے مالک ہے رب ہے عرش کا بھی وہ مالک ہے رب ہے اللہ قرآن میں اس بات کو کثرت سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ کائنات کے ہر شے کا رب ہے عرش عظیم کا غرب ہے اور ایک عرش عظیم کا ایک معنیٰ جو حدیث سے عادیث پیامر حدیث سے حوالے سے بھی آپ کو نقل کیا اس میں عرش مراد جو ہے ایک عظیم عالم ہے جو جو ہے ہاں جی جس کے عظمت کے پوری کرسی اور تمام سات زمین آسمان ان سب کو اس عرش کے عظمت کے ساتھ مقاصہ کیا جائے تو یہ یہ سب جو ہے ان سب کے نسبت ایک انگوٹھی کے نگینے جیسا ہیں اور عرش جو ہے ایک وسیع اور بے نہاد عظیم جو ہے ایک صحرا کے معنی میں تو یہ بھی ایک معنی کھیا ہے جو حدیث کی روشنی میں ہے ہاں جی تو اس لحاظ سے کل چار معنی عرض کے بارے میں آپ لوگوں تک جو جہاں تک میرے معلومات پہنچی میں نے آپ لوگوں تک شیئر کیا کیونکہ عرض کے لفظ بار بار ذکر ہوا تھا ان والے دعاؤں میں اس لیے میں نے اس موضوع کو الجھیڑا ہے تو دوبارہ جو ہے انشاءاللہ یہ سینڈ کروں گا ابھی نہیں ہو رہا ہے تو بعد میں ہوں گے میں چھبیس سے منٹ ہوگی اس وجہ سے دوسرے سٹم میں ڈال کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ شاء سینڈ کروں گا اور اس کے بعد دوسرے موضوعات ہیں تجبیحات کا موضوع یہی جو ہے 38 درسوں میں الحمدللہ ختم ہو گیا آگے پھر دوسرے دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ شاء اللہ آگے چلے گا